خون کے جوش کا دن حضرت کبشا بن ابھی بکرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد اپنے گھر والوں کو منگل کے دن حجامہ لگوانے سے منع کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ منگل کا دن خون کے غلبے کا دن ہے اور اس میں ایسی گھڑی آتی ہے کہ خون بند نہیں ہوتا یہ ان کا اپنا ذوق تھا دیگر روایات سے منگل کے دن حجامہ کی اجازت معلوم ہوتی ہے